وعلی آلك و صحابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمدی چینل کے ناظرین آج ماہر رمضان مبارک کی پندرہویں شب شروع ہو چکی ہے اور اگر تیس روزے ہیں تو پندرہواں روزہ کل ہمیں ملے گا چودہ راتیں یا چودہ روزے گزر چکے ہیں بیش آدھا رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے بیش اللہ تعالی ہماری مخفرت فرما دے ہمیں بخش دے اور اپنے بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کا سب سے پہلا فطراں کیا تھا اس کے متعلق آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ شا اس حدیث پاک کے تحت جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی اور سر سبز ہے اور اللہ عز و جل تمہیں اس میں اللہ جہ نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے وہ تمہارے آمال دیکھتا ہے لہذا دنیا اور عورتوں سے بچو و تک دنیا و دنیا اور عورتوں سے بچو دنیا دنیا اول فتنتی بنی بنی اسورا کا نت فنسائی بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا یہ مسلم شریف کے حدیث ہے کتاب القاب حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس عزت علامہ ابو بکر وکریہ یحیا بن شرف نووی الر رحمت الوی مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث پاک کے تحت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا کہ نہ دنیا ہلوتن خدرت خدرتن کہ دنیا سر سبز و میٹھی ہے یا تو اس کا معنی نہیں یہ معنی ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی نفس کو زیادہ اچھی رکھتی ہے اور دنیا کی تر تازگی اور اس کی لذت سر سبز میٹھے پھل کی طرح ہے جس طرح نفس سر سبز میٹھے پھل کو بہت تیزی کے ساتھ طلب کرتا ہے اسی طرح دنیا کو بھی نفس طلب کرتا ہے یا یہ معنی ہے کہ دنیا جلد فنا ہونے والی ہے جس طرح سبزہ جلد ختم ہو جاتا ہے تو یہ عزرت علامہ ابو ذکری یاحیا بن شرف نوبی رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ اس کے تحت فرمایا میں نبی بیان کیا مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس کا مطلب یاد تو یہ ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے تم سب اس کے برتنے میں اس کے خلیفہ یا وکیل ہو لہذا مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہ کرو یا یہ معنی ہے کہ تم میں تم سے پہلوں کا وارث بنایا گیا ہے تو جو کچھ ان کے پاس تھا اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے بس اب وہ جانچے گا کہ تو پچھلوں کے حالات و واقعات سے کتنی عبرت حاصل کرتے ہو اور ان کے انجام میں کتنا غور و فکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بطور آزمائش اور امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے تاکہ وہ جہاں چلے کہ تم اس دنیا میں اس کے رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے یہ بہت پیاری شرح ہے اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بطور آزمائش و امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے زینت دی ہے خوبصورتی ہے دنیا میں کہ وہ جھانچ کے تو دیکھے امتحان ہوتا ہے نا آدمی کا کہ تم اس دنیا میں اس کی رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے تو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو دو باتیں بیان ہوئی نا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو دنیا سے بچوں سے کیا مراد ہے کہ اس کی دھوکہ دینے والی چیزوں یعنی جا مال یعنی شہرت کی خواہش اور مال کی خواہش ان سے بچنا ہے کہ اس کا زوال جو ہے نا یہ بہت قریب ہے فرماتے اس میں صرف اتنے پر ہی کناٹ کرو جو اچھے انجام میں تمہارا معاون ہو کیونکہ اس کے کی حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی بہت اچھی لگی کہنے والے نے کہا کہ ضرورت کے مطابق زندگی گزارو کہ ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے خواہش کے مطابق زندگی مت گزارو کہ خواہش تو کبھی امیروں کو بھی پوری نہیں ہوتی واقعی کرنے کی بات ہے اگر ہم اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک محدود کریں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں خواہشات کا کیا وانٹیڈ آر انلمیٹیڈ جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش میں دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے عائشے تو بہت ہیں ایک ختم ہوتی ہے تو دس پیدا ہو جاتی ہیں دس ختم ہوتی ہیں سو پیدا ہو جاتی ہیں واقعی اگر ضرورت کی حد تک تنایت کی حد تک اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی سوچ بنا لیں بہت مشکل ہے یہ سوچ بنانا نو no ڈاؤٹ دنیا مزین ہے نا خوبصورت ہے زیب و زینت ہے اٹریکشن ہے اور انسان نفس اس کی سر سبز و شادابی کی طرف مائل ہے تو اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے واضح تو کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو دنیا سے بچنے کے لیے تو بہت بیان ہے بہت مواد ہے دنیا کی حقیقت دنیا کی فریب کاریاں اور بہت کچھ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے یہ دو مدنی پھول کافی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک لے کر آنا چاہیے مانتے گا ہر ایک کی ضرورت جدا جدا ہوتی ہے دیکھیں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی معنیٰ خیز حدیث ہے دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکا شریف اس حدیث کو نقل کیا اس دعا کو بھی اس دعا کو مشکا شریف نے نقل کیا کہ اس طرح کا حدیث پاک کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با قدرے کفایت رشکتا فرما اس کی شرح مفتی احمد یارخا نئی رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا میں اپنے یادداشت کے مطابق اس کا مضمون ارض کرتا ہوں کہ یہ دعا بڑی جہانے اور معنی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رسکتہ فرما ہر ایک کی کفایت جدا جدا یعنی ہر ایک کی ضرورت الگ ہے جیسے ایک شخص بیچلر ہے انمیرڈ ہے اکیلا رہتا ہے اس کی ضرورتیں جدا ہوتی ہیں جب شادی شدہ ہو جاتا ہے یا شادی تک عمر پہنچتی ہے تو اس کی ضروریات ابھی خواہشات کی بات نہیں کر رہا اس کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہے اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب ایک, ایک فیملی ہو جاتی ہے گھر ہو جاتا ہے باز ہو گیا اگر انٹر انفرادی طور پر انڈیویجل فیملی ہے اکیلا رہتا ہے بیوی بی کو لے کر تو گھر ہے پھر گھر کے اخراجات اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے بجلی گیس پانی وغیرہ کے اخراجات کھانے پینے کے اخراجات اکیلے ہوتے ہیں تو چند لوگ مل کے کماتے ہیں تو سب کا ایک ترکیب بن جاتی ہے پھر جب بچے ہوتے ہیں تو ضرورت بڑھ جاتی ہے پھر خاندان حسب نصب کچھ ایسا اسٹیٹس ہوتا ہے نارمل قسم کا دنیاوی طور پر نہیں ایک نارمل طور پر ایک اسٹیٹس ہوتا ہے کیا تھوڑا لینے دینے کا رکھا وغیرہ کا اس سب کتاب بھی موضوعات بنتا ہے ارض گرس کہنے کا مقصد یہ میں چند باتیں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے تو یہ بڑی جامع و معنی روایت ہے کہ اللہ محمد اور آل محمد کو با قدر کفایت اس کا تحفہ یعنی ہماری ضرورت پوری ہو جائے اور انسان کا ایک اپنا عجیب و غریب ذہن ہے پہلے کماتا ہے شروع شروع میں جب یہ کمانے کے لیے نوجوان سڑکوں پر آتے ہیں کوئی بھی کمانے کے لیے چلتا ہے تو پہلے ضرورتوں کے لیے کماتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں جب اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں یا ضرورتیں پوری کر چکا ہوتا ہے لیکن اس تو بس نہیں کرتا پھر کہتا ہے کہ سہولت کے لیے کمانا ہے اور تو تھوڑی سہولتیں ملنی چاہیے ضرورتیں پوری ہو رہی تھی تھوڑی سہولت ہونی چاہیے تھوڑا سا وہ اسموتھ قسم کی زندگی میں گزاروں اور جنہیں سہولتیں پوری کرنے کے لیے کماتا ہے جب سہولتیں بھی میسر آ جاتی ہیں تو پھر خواہشوں کے لیے کماتا ہے جب یہ بھی خواہش ہے یہ بھی خواہش ہے یہ بھی تمنا ہے وہ بھی تمنا ہے یہ ہے ہمارا انداز زندگی اور ہم نے اس انداز زندگی کو اختیار کرنے میں کیا کچھ نہیں کیا یہ بھی دیکھیے اور کیا کچھ نہیں کھویا یہ بھی دیکھ لیجئے اور اپنا محاسبہ کریں البتہ دنیا سے بچو اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے پھر فرمایا عورتوں سے بچو یعنی ان کے سبب ناجائز امور میں نہ پڑو اور ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے دین کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو علامہ نووی علی رحمت الرحمۃ الکوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں تو عورتوں کے فتنوں سے بچو یعنی اس میں اپنی جو زوجہ ہوتی ہیں جن سب کی شادی ہوتی ہے اور دوسری عورتیں بھی داخل ہیں مگر فرمایا کہ اکثر فتنے یہ جو زوجہ ہوتی ہے ہوتی ہیں، ان سے ہی ہوتے ہیں اور ان کا فتنا دائمی ہوتا ہے اکثر لوگ انہی کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں پھر فرماتے ہیں امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبد اللہ طیبی الرحمت الکوی اس بات سے بچو کہ تم عورتوں کے پاس حرام ذریعے سے آیا کرو حرام ذریعے سے آؤ اس بات سے بچو یہ ان کی سب باتیں قبول کرو کیونکہ عورتیں ناقص عقل ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے کلا میں بھلائی نہیں ہوتی بنی اسرائیل میں پہلے فتنے کا سبب عورتیں ہی بنی منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے عامل یا آمل نامی ایک شخص کے بھتیجے نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا لیکن اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں بتیجے نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے اس قصے کے نتیجے میں زبر وقارہ کا واقعہ پیش آیا جو سورہ بکار میں بیان کیا گیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ اور عورتوں ہی کے باعث ہوا حدیث سے پاک پہ آیا یا تو فتنے سے مراد بڑا فتنہ ہے یا اولیت سے مراد اضافی اولیت نہ کہ کی حقیقی کیونکہ بنی اسرائیل میں معمولی فتنے اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے یہ مفتی احمد یارخا نئی رحمت اللہ تعالی کا کلام تھا اور اگر ہم واقع حابل و قابل پر بھی غور کریں اور اس کی اس جہد پہ جائیں یوں تو اس میں حسد بھی کار فرما تھا جو زمین پر پہلا قتل ہوا قابل نے حابل کو قتل کیا اور اس میں بھی اگر بنیاد دیکھیں تو وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہ تھا قابل کا جس جس لڑکی کی شادی کیونکہ وہ حضرت حبا رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مطلب کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوتے تھے تو ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اب جو جس کی شادی حابل سے ہوتی ہونی تھی قابل کہتا تھا میں اس سے کروں گا اور سے شادی نہیں ہو سکتی تھی اس کی یوں ان دونوں میں قابل کی طرف سے مسائل ہوتے رہے اور آخر اگر قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو دنیا کے فطروں سے بچنے کا بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ ہوا وہ عورتوں کے باعث ہی ہوا چلا چند روایتیں وغیرہ بیان کرتا ہوں میرے اسپیشلی جو میرے نوجوان اسلامی بھائی ہیں یا میرا وہ طبقہ جو عورتوں کے معاملے میں بالکل بے باک ہے اور اجنبی عورتوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بڑا ہی بے تکلف رہتا ہے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو عورتوں کے حوالے سے ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہماری شریعت ہمارا کابرین ہمارے بزرگان دین انہوں نے بڑی تعلیم دی ہمیں بڑی تربیت کی ہے اور بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ چار حدیثیں سے پہلے بیان کرتا ہوں نمبر ایک میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دے اور کوئی فتنہ نہ چھوڑا نمبر دو عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے تیسری حدیث اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اور نمبر چار بڑی توجہ طلب حدیث ہی ہے چوتھی حدیثوں میں بیان کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ طلب حدیث ہے اور میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا میرے مندی چلنے کے ناظرین کی بہت توجہ چاہوں گا اس حدیث پاک کو اس کی ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سنیے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے پلیز جسٹ فیو من اٹ اینڈ لسن کیئرفلی کیا کہنا جا رہا ہوں کون سی حدیث سنانے جا رہا ہوں تروزی شریف کے ہے جن عورتوں کے خاوین غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے جن عورتوں کے خاوین گائب ہوں اور جو تیسری حدیثوں میں نے سنائی اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اپنی کیفیت پر غور کر اس کی حدیث کی کوئی وضاحت کرنے نہیں رہا اور یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دیا اب آپ اپنی کیفیت پر غور کیجئے آپ کہیں بھی کسی موقع پر بھی کسی بھی جگہ پر ہیں اس حدیث پر غور کر لیجئے اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنای میں جمع ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اور نمبر چوتھ، چوتھی عدیش جو میں نے بیان کی جن عورتوں کے خاوین ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تو میں سے ہر ایک کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے منکل حضرت سیدہ موسا کلیم اللہ علا نبی نواحلی سلاۃ السلام کے سامنے ابلیس آیا اس کے سر پر کئی رنگوں کی ٹوپی تھی جب وہ آپ کے قریب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی اور کہا اے موسا آپ پر سلام ہو آپ نے پوچھا تم کون ہو تم میں بلیس آپ نے فرمایا اللہ تجھے زندہ نہ رکھے تو کیوں آیا ہے کہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے اس لیے آپ کی خدمت سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہوں آپ نے پوچھا میں تیرے سر پر آپ نے پوچھا میں تیرے سر پر جو ٹوپی دیکھ رہا تھا وہ کیا چیز ہے بولا یہ ٹوپی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کے دلوں کو اچک لیتا ہوں آپ نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو, تو اس پر غالب آ جاتا ہے شیطان نے کہا جب وہ اپنے آپ پر اطراع یعنی تکبر کرے اپنے اعمال کو زیادہ جانے اور گنا کو بھول جائے پھر اس سے کہا موسا علیہ السلام میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں نمبر ایک کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرنا کیونکہ جو شد ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں تو میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں اپنے چیلوں کو نہیں بیچتا یا تک کہ میں ان دونوں کو ایک دوسرے کی فطرے میں مبتلا کر دیتا ہوں ہائے ہائے ہائے اتنی خطرناک بات ہے یہ چلے دوسری باتیں پہلے سن لیں تین باتیں یہ بتا رہا ہے نا دوسری بات جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرنا پچھلی بات جب صدقہ کا مال نکالو تو اسے خرچ کر دینا یعنی مستحق تک پہنچا دینا کیونکہ جب کوئی شخص ہدفے کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا وہاں بھی میں اپنے کارندوں کو بھیجنے کے لیے بجائے خود جاتا ہوں اپنے کارندوں کو بھیجنے کے بجائے میں خود جاتا ہوں یہاں تک کہ اس کے خرچ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہوں پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس موسا علیہ السلام کو وہ بات معلوم ہو گئی جس کے ذریعے انسان کو ڈرایا جاتا ہے تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا میں تو ہر اس اسلامی بھائی سے درد مندانہ مدنی انتجا کرتا ہوں جو غیر محرم عورتوں سے جنبی عورتوں سے بے تکلب ہوتے ہیں آپ مجھے کالز کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے ہے یو کین کال می Now. تو ہر اس در اسلامی بھائی سے آشی کے رسول سے میں بدنی انتجا کرتا ہوں شریعت کی روح کو سمجھیے ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ وہ گنا میں مبتلا ہونے والے اعمال سے بھی بچنے کا ہمیں درس دیتی ہے فتنے سے بچاتی ہے سب ذرائع یعنی وہ چیز جو فطروں میں مبتلا کر دے وہ پہلے سے روکتی ہے ان ذرائع سے روکتی ہے ان اسماد سے روکتی ہے جو بندے کو فطرے میں مبتلا کر دے اس عورت سے دور رہی ہے جنبی عورت سے ان... تو اتنی... نہیں یہ خیر نہیں ہے ان کے سامنے مت جائیے دور, دور. نہ جانے کس عورت کے فطرے میں شیطان مبتلا کر دے اچھے اچھے گر گئے بھائی اچھے اچھے گر گئے نامور لوگ گر گئے اس عورت کے فتنے میں دیکھتے نہیں شیطان کسی کسی باتیں بتا رہا ہے حدیثیں کس طرح ہماری رہنمائی ہیں عورتوں کے حوالے سے اور اتنا پیارا رشا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے مر کر نقصان دے اور کوئی فتنہ نہ چھوڑا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے ارشادات ہیں تعجب ہے اس مرد پر تعجب ہے جو اس معاملے میں ڈرتا نہیں ہے اپنی نفس پر اعتماد کرتا اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے کس چیز پر اعتماد میرا حضرت امام سنت بہت پہلے فرما چکے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے میں کتابوں میں ایسے سے واقعات پڑے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ زبردست مطلب وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے کبھی مقابلہ تو میں آپ کو واقعات بیان کروں گا اس سے پہلے کر چکا مدنی چینل پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں طرح کے چند واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنے وقت کے کہلانے والے بڑے بڑے لوگ یعنی کہ جن کی مطلب وہ ولایت کے حوالے سے مشہور تھے وہ, وہ عورت کے فطرے میں مبتلا ہو گئے ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ ملنے کو جی چاہتا ہے کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے کیوں اجنبی عورتوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے کیوں اجنبی عورت جب آپ کی طرف توجہ کرتی ہے تو آپ کے اندر ایک کھلبلی سی مچھتی ہے اتنی خرابیاں ہیں پھر بھی اطمینان ہے کمال کی بات ہے حیرت کی بات ہے وہ جو تیسری بات بھی جو شیطان نے بتائی نا بڑی کام کی بات ہے کہ جب تم صدقہ نکالو تو فورن دے دیا کر اس کے مستحق کو یہ تو بڑا تجربہ بہت سو کو تجربہ ہوگا تو بڑی کی ہوگی کہ یہ چیز یہ کپڑے یہ پیسے یہ چیزیں میں صدقہ کر دیں گے ہم ہم صدقہ کر دیں گے اور تھوڑا سا ڈلے ہو جاتے تو دن میں سو کی سنکھیا آ جائے اس کو یوں نہ استعمال کر لیں یار یہ بھی نکال دو یار نہیں نہیں یار یہ جو اپنے نکال, یہ بھی نکال دو یہ بھی ہو سکتا ہے کل کام آ جائے گا مطلب نکالا ہوتا ہے لیکن وہ کل منقلب ہو رہا ہوتا ہے کسی بزرگ کے بارے میں جو میں نے وہ پاپا سے بھی سنا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ میں گئے اپنا جب شریف اتارا اتارتے ہی آواز دی خادم کو وہ آیا بولا یہ صدقہ کر دو کہا حضور آپ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں بولا فارغ ہو جاتے کل بدل جاتا تو صدقہ کر دو جیسے دلی میں سب کا کر دو دیکھئے شیطان ابلیس کہہ رہا ہے کہ فوراً دے دو کہ وہاں میں اپنے کارندے نہیں بیچتا میں خود آتا ہوں اور وہ کل منتلب کرتا رہتا ہے روک دیتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے البتہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ زمین پر جو پہلا فتنہ ہوا اس کا سبب بھی حدیث پاک میں عورت بتایا گیا ہے اور عورتوں کے فتنے کے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء کرام علیہ السلام کو علیہ السلام بھیجے شیطان کو یہی توقع تھی کہ میں عورتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دوں گا اور میرے نزدیک بھی عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں اور میں مدینے منورہ میں صرف اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنی بیٹی کے گھر جمعہ کے روز غسل کرنے پھر واپس چلاتا ہوں اتنے زب مدنی پور حضرت سعید سعید بن مسب رضی اللہ تعالیٰ زبردست حصورت ہماری ان کے بڑے واقعات ہیں لیکن ابھی ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں جیسے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں حضرت سید سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان کسی سے کسی سے مایوس نہیں ہوتا اور وہ عورتوں کے واسطے سے آتا ہے مزید فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے زیادہ کسی کا خوف نہیں ہے مطلب ہم اپنی اس کیفیت پر غور کریں کہ اگر آپ کے دل میں کہیں بھی اس طرح کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں اجنبی عورتیں ہوں کیوں وجہ کیا ہے کیوں ہوں اجنبی عورتیں ابھی میرے اسلامی بہنوں سے تو کوئی بیان ہی نہیں ہے میں تو میرے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو بےچارے ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتے اس کے فتنے کو نہیں سمجھ پا رہے وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ تو کیوں آخر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے میں کیوں اپنے آپ کو ایسے ہی منانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں, نہیں, نہیں کچھ بھی نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ضرورت ہے عورتوں کا جھرمٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے عورتوں میں جانے کی دعوتوں میں مختلف ناموں پر کیا ضرورت ہے عورتوں میں جا کر ہیلو ہائی کرنے کی ہیلو ہائی میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں کیا ضرورت ہے اب دعوتوں میں دیکھیں بڑے بڑے چچا بزرگ وہ مردوں کے اسپوشوں سے نکل کر عورتوں میں چلے جاتے ہیں <laughs> بیاری بیٹی کیسی ہو بیاری بیٹی چچا بیٹی نہیں ہے یہ بیٹی نہیں ہے آپ کی آپ کے دوست کی بیٹی ہے اب تو داڑی کے بال بھی اب تو داڑی بےچاری کی ہوتی بھی نہیں ہے بازو کا دیشوں کی تو داڑھی بھی ہو تو شریعت دیکھی جائے گی نا چلے جاتے یار مردوں بالکل عورتوں میں چلے جاتے ہیں گھر میں دعوت ہے عورتوں والے کمرے میں چلے جائیں گے مسکراتے مسکراتے ہوئے جوان جوان لڑکیاں تھوڑا سا سر پر دپٹا رکھ لیتی ہوں گی اگر آپ کو اجازت ہے جانے کی سے مردوں سے بات کر رہا ہوں اس طرح بھائیوں سے بات کر رہا ہوں عورتیں جو کچھ کرتی ہیں اس کا بیان ہی الگ ہے اس کو ابھی مت شیریے ٹھیک ہے نا فی تو اسلامی بھائیوں سے بات ہے آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں اس طرح مطلب کہ عورتوں کے جھرمٹ میں جانا عورت یا اجنبی اور غیرمرم عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کیوں آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کیوں دل میں ایک انگرائشی آتی ہے کہ یار یہاں جانا چاہیے اس چیز کو دبائیے نا چلے اٹھی خواہش دبا دیجیے نا کیوں جا رہے ہیں اس عورت کے فتنے کی طرف فتح مستع کر دیتی ہے اس کی تو بے وفائیوں کے واقعات ہیں سے تو عبرت لینی چاہیے بہت ساری چیزوں میں حضرت عشا رح العال نبین والسلام تو گزر ایک قبرستان سے ہوا ایک شخص قبر کے پاس بیٹھا زارو کا رو رہا تھا نے رونے کا سبب پوچھا کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے یہ میری چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت پیار تھا اس کی جدائے برداشت نہیں کر سکتا غیصا رول نبین والد صلاح وسلم فرمایا تم چاہو تو اللہ کے حکم سے ہم تمہاری بیوی کو زندہ کر دیں اس نے اقرار کیا تو حضرت عیسی نبین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بعد کھڑے ہوئے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک خبرشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مواز بلند کہا لا لا ہو عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ روح اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بج گئی عذاب اس سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ میری بیوی کی خبر نہیں بلکہ دوسری ہے اب وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین اور جمیل عورت باہر نکلی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے رو یہی میری بیوی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ ہی دیر بعد نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گئے مرد وہیں سو گیا اس کی بیوی کری بھی بیٹھی تھی اتنے وہاں سے شیزاں گزرا شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی عورت کو شہزادہ پسند آ گیا وہ اپنے شور کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو بیوی کو نہیں پایا پریشان ہوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچا وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی اسے کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا ہاں میں تو شہزادی کی لونڈی ہوں میں تمہیں جانتی تک نہیں تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر روتا وہ ماہر سے واپس آ گیا کچھ دنوں کے بعد اس عزت عیسا روحی اللہ اللہ نبین والے سلاۃ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے روح اللہ میری بیوی بی جس سے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس شہزادہ اب شہزادے کے پاس شہزادے نے اس کو لونڈی بنایا ہوا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں تمہاری بیوی بی نہیں ہوں آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے چنانچہ آپ نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکوم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں آپ نے فرمایا اچھا ہماری دی بھی چیز ہمیں واپس لوٹا تھے اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عارت مردہ ہو کر زمین میں گر پڑی حضرت عیسا روح اللہ علیہ نبینا والی سلاۃ السلام نے اس کے بعد بڑا پیارا مدنی پلا فرمایا فرماتے جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافی رو کر مرا تھا پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالتیں مری تھی پھر اللہ روزہ زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت مری وہ اس عورت کو دیکھ لے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں عورتوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کی خواہشات اس طرح کے جذبات کو کچلنا چاہیے دنیا ہے نفس ہے شیطان ہے اکساتا ہے شیطان نفس نفس ہمارا اکساتا ہے ہمیں دبانا چاہیے اس کو اور مطلب دور رہیں باتوں وغیرہ سے بھی دور رہیں اور بلا حاجت شرقی بلا اجازت شرقی بلا مسلی شرعی اجنبی عورتوں سے بات کرنے سے بھی کترا ہے بات صرف میں یا اسلامی بھائیوں سے ہی کر رہا ہوں اسلامی بہنوں سے کوئی خطاب نہیں ہے اسلامی بہنوں سے اس وقت کوئی بات نہیں صرف اور صرف اسلامی بھائیوں سے بالخصوص میرے نوجوان اور میرے ان اسلامی بھائیوں سے جو اللہ کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح کے مرض میں تھوڑا یا زیادہ مبتلا ہو مرد ہیں مردوں کی طرف رہیں عورتوں کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجنبی عورتیں اور غیر محرم عورتوں کی طرف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلے ایک عام سک نوجوان تھے جس طرح آج کے دور میں لوگ عشق مجازی میں پھنس جاتے ہیں لڑکی پسند آ جاتی ہے خوبصورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی چلو جو بھی ہے پسند آ جاتی ہے پھر اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں کالے کالے چشمے پہن کر گھر کے نیچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے رہے ہوتے ہیں گیلریوں کو موٹر سائیکل کا پلک بنا رہے ہوتے ہیں اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری ہلکتے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تار کا ہرن بجا رہے ہوتے ہیں وہ جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں گھس جاتے ہیں لیکن میں تو اس کا کہہ رہا ہوں جو ایک کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے اسی وہ ہر ہر کال اس کی مس کال نظر آتی ہے ہر میسج لگتا ہے اس کا میسج ہے ہر طرف پڑوسی کے پیچھے دیوانہ پاگل اور پھر خلاف اشارہ امور میں اس قدر وہ بے باک ہو جاتا کہ میں کیا عرض کروں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک لونڈی پر ان کا دل آگیا تھا ابھی وہ نوجوان تھے عام سے نوجوان تھے سردی کی رات تھی رات بھر کھڑے رہے گھر کے سامنے دیدار ہو جائے رات گزر گئی دیدار نہیں ہوا ازان فجر کان میں آئی فورن ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی چوٹ کھا گیا سات بر اس عورت کے لیے میں کھڑا رہا اگر میں اس قدر اللہ تعالی کے حضور وقت دیتا تو میں کہاں کے کہاں ہوتا بس یہ خیال آنا تھا کہ خراص سب خلاس چھوڑا سب کچھ اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مگن ہو گئے اور ولایت کی اعلی منزل تک پہنچے بڑے محدس بنے بڑے فقیر بنے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے شاگرد رشید بنے ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو دیکھا ماں نے دیکھا کہ سانپ گلاب کے پھول سے وہ پنکھا جل رہا ہے ان کو ایسا سو مقام و مرتبہ ہو گیا تھا حضرت سید حضرت عبداللہ میں مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علے گا امام اعظم کے اتنے زبردست آگرد رشید تھے اور اس کرنے کا مقصد یہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے اس, اس سے کچھ نہیں رکھا وقت کی بربادی ہے دنیا کی بربادی ہے آخرت کی بربادی کا تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ سیدھی طرف آ جائیں سچی طرف آ جائیں اللہ اور اس کے رسول کے فرماوردار بن جائیں عبادت نماز اور بہت سارے زندگی گزارنے کے بڑے مطلب کے مقاصد ہوتے ہیں اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھے جوانی دیوانی ہوتی ہے کر کے دیوانی مت بن جائیے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ چکر کہاں پھنس گئے یار آپ لوگ اور ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیے زندگی کے مقصد کو پہچانے بہت کچھ کرنا ہے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہر شخص غور کرے کہ میری ذات سے آج تک میں نے اپنے دین کو ہمارے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا ہر شخص کو اور کرے اور ان چیزوں سے بچے تو ہماری دنیا بھی برباد کر سکتی ہے ہماری آخر بھی برباد کر سکتی ہے ہمارے وقت کو جو برباد کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ کر سکتے میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف باپا بڑے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں چلیں کچھ باپا کی طرف سلو الحبیب میری آواز جاری ہے باپا کے پاس آپ کا قافلہ تو دے ہی باپا کیا بات ہو رہی ہے کچھ ہمیں بھی شامل کر لیں میں نے اپنے یہ دیوانوں کو بغیر مطالبے کے نیوالے پیش کیے ان کے منہ میں رکھے ان کی دل جوئی کے لیے مطلب مجھے بھی کچھ میری جوڑی میں بھی ڈال دو چاند رات کے مدنی کافلے کی صورت میں نیت مدنی کافلے میں نیت سفر کریں گے آپ کے یہاں کے ہلکے میں خود بھی سفر کریں گے تین دن کے لیے اور یہ بارہ صحیح بھائی یہاں اپنے حلقے میں احتکاب میں سے تیار کریں گے دوسرے صاحب بھائی تیس دن کا فرما ہیں آپ بھی تین دن کریں گے ان شاء اللہ چاند رات تین دن خود بھی سفر کریں گے تیار بھی جب پلیٹ پر قبضہ کر کرنے کیسے ہو گیا امامہ زلفے وقف پہ مدینہ کی نیت ہے لیکن وہ تو ہوتا ہتھو ہاتھ ہوتا جو بھی ہو آج نقد کل اداس کل کس نے دیکھی ہے اجازت नहीं ہوگی ترکیب بنانی ہوگی نہیں تو اس کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی امامے کے لیے بندھوان نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں یہ جب حکم کریں گے تو پھر مستقل آپ ہیں دونوں پرانے چہرے یہ میرے قریب قریب تو اس لیے وہ مزہ نہیں ہو لیے اور سب آ جائے میں علاقے نگر وہ اب بارہ کر چکی ہوں الحمد للہ بارہ جاری پہ علاقے نگران میرے علاقے سے ان شاء اللہ محبت میں جمع کروا دیا پہلے سے بولتے میں آپ کو دونوں والے کھلا دیتا ہے ان شاء اللہ آپ بیٹے کچھ نہیں فرما اچھا تین دن آ گیا بندی ہو گیا اور ان شاء اللہ کافی جان رات سے مسئلے ہیں گھر میں جو اسلامی بھائی سجاد نہیں کر سکتے محمد سجاد ان کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا مدر تربیت گاہ کے تھرو نگرہ کے ہاتھ میں دے کر کے پھر انشاءاللہ شاء اللہ بارہ ماسٹ ایک مہینے کے بعد یہ دینے کا ترکیب ہے اپنی یہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کریں تو وہ بولے گا میں جاؤں گا ہاں اپنا ہلکے نگران کے تھرو بولے جس کو شاباشیاں دے رہے ہمیں بتائیں نا کیا آپس یہ سچے آدمی ہے جی بولتے چاند رات کو میں نہیں جاؤں گا میرا کوئی گھر کا کوئی مسئلہ اور میں مدنی ہلیا بھی نیت کرتا ہوں اور میں ایک سفر نہیں کروں گا لیکن میں اپنے بدلے کسی کو سفر کروا دو دوں گا خرچہ دے دوں گا اور مزید یہ کہ ایک مہینے کے بعد میں سفر کر لوں گا خود بھی یہ سچے آدمی نا خالی حامیہ نہیں کر رہا بحث کر رہے ہیں یہ سچے ہو سچوں کی علامت ہے یہ انشاءاللہ یہ کریں گے کتنے دن کا سفر کریں گے ابھی میرے اپنے کو ایک مہینے کے بعد بارہ ماہ بارہ ماگا سفر کریے لوگ بڑی ترکیب نہیں فرمائی تین دن تو یہ ہمامہ ہو داڑھی ہو داڑی سجا لی ہے پیچھے والوں کو پیچھے والوں کو بھیجا ہے کافی میں سفر کرنے میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں مدیچر کے ناظرین صورتحال کس طرح آشکان رمضان برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور خوش کیسے خوش نظر آ رہے ہیں چہرے کیسے چمک دمک رہے رونا کہ ہیں چہروں پر اور سیکھ رہے ہیں سکھانے کا جذبہ پا رہے ہیں فلو الحبیب سلے پیارا بھی چلا گیا اچھا کچھ کالس بتا رہے ہیں کیا آئی ہوئی ہے سنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. <سلام ورحمت> اللہ وبرکاتہ> نگرانی شورہ کے سلسلے میں کی مدنی میں میں نگرانی شورہ سے سوال ہے کہ کم آمدنی میں کیسے گزارا کیا جائے اور آج کے دور میں تو بہت سی ضروریاتی زندگی ہے کیا کس طریقے سے بندہ طلاحات کو اختیار کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مانتا ہوں جو مہنگائی بھی زیادہ ہے ضروریات زندگی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اپنے گھر کی خریداری جو آپ کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے بہت سارے گھر کے ایسے ساتو سامان ہیں جو کل نہیں بھی تھے تو ہماری گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں تو ایسی بہت ساری چیزیں جن کو اگر آپ جاننا شروع کریں کہ یعنی یہ دیکھیں اس کے بغیر بھی چل جائے گا اس کے بغیر چل جائے گا میں نہیں کہتا کہ تنگی میں بالکل آ جائیں چل جائے, چل جائے گا چل جائے گا چل جائے گا اس کے بغیر تو بہت ساری چیزیں مائنس ہو جائیں گی پچاس پچاس سو سو روپئے کو نہ دیکھیں پچاس پچاس سو سو دو دو سو روپے کر کے بھی پانچ دس دو پانچ دس ہزار روپے کی چیزوں کا مائنس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسا گھر ویسا مائنس ہوگا تو اس کے مطابق غور کر لیجئے تو امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ضرورتیں وہ اس کے آمدنی کے مطابق بھی آ جائیں گی لیجیے اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ میں تیری رضا کے لیے حرام روزی سے بچ رہا ہوں اور مجھے بچنا ہے حرام روزی سے میرے اس مال میں پس رز کی حلال ہی ہو اور میرے رز حلال میں تو برکت عطا فرما گے میں تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنو امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کم مال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اور بچت ہو جائے گی امید کرتے ہیں یہ ایک منتری پھول ہے اس کے علاوہ بہت سارے منتری پھول اس میں دیے جا سکتے ہیں اور کال سنا رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد آثاری سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں مدنی چینل کے پانچ سال پورے ہونے پر میں مدنی چینل کے تمام عملے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اللہ ایک اور کون سنا دیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا ملکان شروع سے سوال یہ ہے کہ اگر آفس میں ایک بندہ ڈیڑھ سال سے کام کر رہا ہو اور وہ اس میں جھوٹ بول رہا ہو اور کسی غلطی کی وجہ سے وہ اپنا اپنی غلطی بھی نہ مان رہا ہو اور اس کو جاب پہ رکھنا چاہیے یا اس کو نکال دینا چاہیے لیکن جب اس کو نکالنے کا وقت آتا ہے وہ رو جائے روتا ہے رو اپنے سارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو چھوڑ دو کیا اس بندے کو موقع دینا چاہیے جاب کرنے کا یا اسے جاب سے نکال دینا چاہیے تو غور یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلطی سے کر رہا ہے یا عادت کر رہا ہے اگر غفلت اور بد دیانتی اور کام چوری یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی جسے جس نقصان ہو رہا ہوتا ہے اگر ایسی کوئی چیزیں تفہیم کرنے کی کوشش کی جائے نہیں ہوتی تو اس کے سامنے پویشن رکھتے کہ ایسی صورت حال میں بتائیے کہ آپ کیسے کام کریں گے بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں ان میں تو ان کو بھی عرض کروں گا کہ جن کی طرح کی عادتیں ہیں پھر بعد میں نوکری جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر روتے ہیں دوتے ہیں اور مکتوب بیچتے ہیں سفارشیں کرتے ہیں اپنی عادتیں تبدیل کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا عادتوں کا بدلنا بہت ضروری ہے اذان ہو رہی ہے عشاء کی فضان مدینہ میں اللہ ان لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ واشهد أن لا أشهد, اشهد أن محمد بن محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آد محمد الوثيلة والقضيلة والدرجة الرفيعة وابعث هو مقاما محمودا للذي وعده واجعلناه لشفاعته يوم القيامة میں نے اکثر بیان اسی کتاب سے کیا ہے فیضان ریاض ریاضین امید کرتا ہوں یہ مقت المدینہ پر آ چکی ہوگی آنا شروع ہو گئی ہوگی اسلام بھائی اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں بہترین مواد ہے مواد ہی مواد آیتیں روایتیں حکایتیں پھر مدنی پھول مدنی پھول مدنی پھول بہت خوبصورت کتاب ہے یہ دیکھیے کس طرح مضامین کو لیا ہے اب صبر کا بیان اب یہ صبر کا بیان شروع ہوتا ہے یہ صبر کا بیان چلتا ہی چلا جائے گا بہت سارا بیان ہے اس کے اندر اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے اللہ کی رحمت و شامل رہی تو پھر مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ عمل کی تفقیق تہ فرمائے امین جاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ صلی علی صل اللہ علی و